أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ کالین اویۃنی اصم صد اللہ یہ سر طا کی آیت نمبر پینتالیس ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی ان آیات سے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے جب ہارون علیہ السلام اور مسا علیہ السلات وسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ آپ دونوں جا کر فرعون کو تبلیغ کریں فرعون کو جا کر بات سمجھائیں ایک بات تو یہ ہے کہ صرف ایک اللہ پر ایمان لاؤ یہ بت پرستی وغیرہ چھوڑ دو اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے بنی اسرائیل پر مسا علیہ السلام کی قوم پر بہت ظلم کیا ہے ان پر مزید ظلم مت کرو انہیں میرے حوالے کر دو یہ دو باتیں لے کر حضرت مساٰ علیہ السلاۃ وسلام فرعون کی طرف بھیجے گئے ہیں اب جب ان دونوں حضرات کو یہ حکم مل گیا تو انہوں نے کہا کہ ربنا اننا نخاف وان افروط علینہ اے اللہ ہم تو تبلیغ کرنے کے لیے حاضر ہیں لیکن ہمیں ڈر ہے کہ وہ تبلیغ سے پہلے ہی کہیں ہم پر ظلم نہ کر دے اوآتغا یا یہ ہے کہ تبلیغ کے دوران کہیں کوئی غلط بات نہ کرے جس سے اے اللہ آپ کی بے عزتی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا تم دونوں اس سے مت ڈرو اننی معکما یقینا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں عصماؤ میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں اللہ تعالی کیا کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں اس لیے جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں تبلیغ کا کام کرتے ہیں سبق پڑھاتے ہیں جہاد کا کام کرتے ہیں ان کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالی نے موسا اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ تم دونوں تبلیغ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اسی طرح یہ سب کے ساتھ وعدہ ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے فاتیہ فقولا فکولا اننا رسول عربک آپ دونوں جائیں فرعون کے پاس اور اس کو جا کر کہیں انا رسول عربکا ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں معنا بنی سر تو بنی اسرائیل کو عذاب دیتا ہے ان کے بچوں کو قتل کرتا رہا ہے ابھی تک اور ان سے کام لیتا ہے تو مساسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا فرعون کے پاس کے ان لوگوں پر ظلم مت کرو خدجینا کا بیا یتیم میں ربی کا ہم تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور وہ نشانی کیا ہے موسیٰ علیہ السلہ وسلم اپنی لاٹھی نیچے پھینک دیتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتا تھا اور مسا علیہ السلہ جب اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بغل کے نیچے رکھ کر نکالتے تھے بجلی کی طرح وہ روشن ہو جاتا تھا وہ سلام علام طباء الدا اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے جو اچھی بات مان کر چلے اس پر سلام ہو اناقدین یقیناً ان ہم کو یہ وہی کی گئی ہے کہ آذاب صرف اس پر ہے جو کہ اللہ کی بات کو جھٹلائے اور منہ پھیرے جو اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانے پیغمبروں کی بات نہ سنے عذاب اس پر آئے گا خال ہے فمر تو فرعون نے یہ باتیں سن کر کہا فمر رب کمایاں موسا اے موسا تم دونوں کا رب کون ہے یہ مذاق اڑانے کے لیے کہہ رہا ہے نا ورنہ اسے تو معلوم ہے ان کا رب کون ہے اور اس کا رب کون ہے وہ بھی معلوم ہے اسے فرعون اپنے آپ کو نعوذ باللہ رب تو کہتا تھا لیکن اس اعتبار سے کہتا تھا کہ مصر کا میں ذمہ دار ہوں اس اعتبار سے نہیں کہتا تھا کہ میں نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے بلکہ فرعون بھی یہی کہتا تھا کہ میں بھی ایک انسان ہوں خلق تم محدا تو مسا الصلاۃ وسلام نے جواب میں فرمایا ربنا اللہ کاک النشین خلق ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب بناوٹ آتا کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مرغی کو مناسب بنایا ہے بکری کو اس کے اپنے مناسب بنایا ہے تم ماہدا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو راستہ بھی دکھایا ہے یعنی بکری کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ تمہارا جو رزق ہے وہ گھاس ہے کون سی گھاس کھانی ہے اور کون سی نہیں کھانی ہے سب اس کو پتا ہے کوئی کتاب پڑھی ہے کیا اور مرغی نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے اس کو پتا ہے بلی نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے اسے پتا ہے بلی کبھی بھی گھاس نہیں کھاتی ہے ہاں اگر بیمار ہو جائے تو ادھر ادھر سے وہ گھاس تلاش کر کے کھاتی ہے بطور دوا وہ بھی اس کو معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے جیسا کہ مناسب ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ اور منہ کے درمیان ناک کو رکھا ہے تصور کرو اگر ناک کو اللہ تعالیٰ یہاں پیشانی پر رکھتا تو سجدہ کر سکتے تھے ہم کتنا عجیب سا لگتا تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے سب کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیشانی کے نیچے یہ دونوں آنکھیں اور درمیان میں ناک اور پھر منہ یہ کیوں بنایا ہے یہ سب اللہ کو معلوم ہے مناسب بنایا ہے خوبصورت بنایا ہے اس بات کو مسا اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا رب بلکہ دونوں کا بلکہ سب کا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب بناوٹ عطا فرمائی کون سی چیز کس طرح بنانی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اسے اسی طرح بنایا ہے پھر ان میں جو جاندار چیزیں تھیں ان کو ان کے فائدے وغیرہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں چنانچہ ہر جانور اپنے لیے جو خوراک مناسب ہے اور اپنے لیے جو جوڑا مناسب ہے اور اپنے لیے رہنے کی جو جگہ مناسب ہے سب کو خود کرتا ہے پرندہ درخت پر گھونسلا بناتا ہے کیوںٹی مٹی کے اندر بل بناتی ہے دوسرے جانور جو ہے انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور بہت سارے جانور جو ہے جنگلوں میں رہتے ہیں انسانوں سے دور بھاگتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے اور وہی رب میرا اور تمہارا رب ہے آج کے سبق میں جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان کی تفسیر ہے مختصر یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسا علیہ السلاۃ وسلام کیوں ڈر رہے تھے ہاں تو پیغمبر ہیں ڈرتے کیوں ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ انسان انسان ہونے کی حیثیت سے ڈرتا ہے اور یہ کوئی عائب نہیں ہے غلط بات نہیں ہے انسان انسان ہونے کی وجہ سے کھانا کھاتا ہے نا کھانا کھانا کوئی گنا کی بات ہے ہاں پانی پیتا ہے پیاس اس کو لگتی ہے اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے یہ کھانا کھاتا ہے یہ کیسا پیغمبر ہے یہ پانی پیتا ہے جیسے مشرقین نے کہا تھا ماںحدر رسول یاقول تام او ایم شفی السواخ یہ کیسا پیغمبر ہے اس کو کیا ہوا ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی گھومتا ہے وہ انسان ہے نا وہ تو, تو انسان کھانا بھی کھاتا ہے کپڑے بھی پہنتا ہے بازاروں میں بھی گھومتا ہے اسی طرح ڈرتا بھی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوف ہوا تو آپ نے مکے کو چھوڑ دیا اور غار کے اندر چھپ گئے تین دن تک غار کے اندر چھپے رہے اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے کیوں اس لیے کہ ان کو ڈر تھا نا اپنے صحابہ کو کبھی حبشہ اور کبھی مدینہ بھیج رہے ہیں تو ڈر کی وجہ سے بھیج رہے ہیں نا یہی وجہ ہے کہ مسا علیہ السلط وسلام نے بھی اللہ تعالی کو یہ کہا کہ اللہ میں تو تبلیغ کے لیے حاضر ہوں لیکن مجھے ڈر ہے میں ڈرتا ہوں فرعون سے کہ وہ کہیں تبلیغ کا کام کرنے سے پہلے ہی ہمیں ختم نہ کر دے یا تبلیغ کے دوران آپ کی عزتی نہ شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور یہی ڈرنے کی وجہ تھی کہ مسا علیہ سلاد وسلام کی لاٹھی جب سانپ بن گئی تو ڈر گئے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف نہیں ڈرو اور اسی طرح جب جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا تھا حالانکہ موسا علیہ السلاۃ وسلام کی یہ لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھی اور وہ سانپ بن جایا کرتی تھی ان کو معلوم تھا لیکن جب جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں نے سانپ کی شکل اختیار کر لی تو موسا علیہ السلط وسلام گھبرا گئے ڈر گئے انسان ہے نا فو جسفی نفسی ہی خی فتم لا تخف لاتخ مت ڈرو نن تل اعلی یقیناً تم جیت جاؤ گے تو یہ انسان جو ہے یہ ڈرتا ہے چاہے پیغمبر کیوں نہ ہو بات سمجھ میں رہی ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے اور کوئی عیب کی بات نہیں ہے دوسری بات ہمیں یہاں پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے اپنے ان بندوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں تیسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی ہے کہ مسا علیہ السّلۃ والسلام نے فرعون کے سامنے دو باتیں بیان کی ایک اللہ کی توحید کہ اللہ ایک ہے تم اپنے آپ کو خدا مت کہو بدماشی مت کرو اور دوسری بات یہ کہ تم یہ بنی اسرائیل پر ظلم کر رہے ہو ان کو چھوڑ دو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر جو ہیں یہ اپنی قوم کی خدمت بھی کرتے ہیں اب اس طرح کے جو خوش قسم کے صوفی لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہ صرف ذکر اور صرف نماز اور صرف تلاوتوں میں مصروف رہتے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میری قوم پر ظلم ہو رہا ہے میری قوم کو کافر جو ہے کاٹ رہے ہیں لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ لوگ صحیح لوگ نہیں ہیں صحیح لوگ اور صحیح مسلمان وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں اور بندوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں جیسے اس وقت برما میں ہماری قوم پر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بات پوری دنیا کو بتائیں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دیکھو مسجد میں بیٹھ کر یہ سیاست کی باتیں کرتا ہے تو یہ غلط بات ہے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہماری مسلمان بہنیں ہیں ان پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں بھی چیخنا چاہیے چلانا چاہیے رونا چاہیے اور پوری دنیا کو کہنا چاہیے لا تو میری قوم کو چھوڑ دو ان کو عذاب مت دو پیغمبر اسی طرح کی دعوت لے کر آیا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت بھی کرو اور بندوں پر ظلم مت کرو چوتھی بات جو آج کے سبق میں ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ مناسب بنائی ہے اور بنانے کے بعد اللہ تعالی نے اس کی تربیت بھی کی ہے بلی کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے یہ تربیت بھی کی ہے کہ تم گوشت کھاؤ گے گھاس نہیں کھاؤ گے اور مرغی کو اللہ تعالی نے بنانے کے بعد یہ تربیت کی ہے تم انڈوں پر بیٹھو گی اور انڈوں سے بچے نکلیں گے اور دانے کھاؤ گی ٹھیک ہے اور انسان کو اللہ تعالی نے بنانے کے بعد یہ تربیت کی ہے کہ وہ جو بھی کھائے گا پکا کر کھائے گا اور جو چیز بغیر پکا کر کھائے گا اسے دھو کر صاف کر کے کھائے گا وغیرہ وغیرہ یعنی اللہ تعالی نے جس چیز کو بھی بنایا ہے اسے ایک طریقے سے بنایا ہے اور اس کو بنانے کے بعد ایسے چھوڑ نہیں دیا ہے بلکہ سب کچھ سکھایا ہے اسے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ سبحان اک الحمد حمدی کشد اللہ